وق اللہ فنار الفافی بنافِ صحیح حین یہ احادیث پہ مشتمل وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں کسی تیسری کتاب کی احادیث نہیں ہیں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور انہیں اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ احادیث میں تقرار نہ ہو اس لیے احادیث کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے جن میں سے تقریباً سات سو پچاس احادیث کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج حدیث نمبر سات سو پچاس سے آغاز کریں گے اور اس حدیث کا تعلق روزوں سے ہے چونکہ الوافی کتاب دس مقاصد پر مشتمل ہے ان میں سے پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے دوسرا مقصد علم وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے اور تیسرا مقصد عبادات پہ مشتمل ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے گیارہویں کتاب روزوں کے بارے میں تھی اس گیارہویں کتاب کی صرف دو احادیث رہ گئی ہیں جو آج ہم مکمل کریں گے اور پھر حج اور عمرہ پہ مشتمل بارویں کتاب کا آغاز ہوگا یہاں پہ جس باب کا آغاز کرنے لگے ہیں وہ باب ہے باب نمبر گیارہ باب نیت الصوم و جواز الفطری فن نافلا روزوں کی نیت کے بارے میں یہ باب ہے اور یہ باب اس بارے میں ہے کہ نفر روزے کو چھوڑ دینا رکھنے کے بعد چھوڑ دینا یہ جائز ہے آپ نفر روزہ مکمل نہیں کرنا چاہ رہے کسی وجہ سے اور ترک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے یہ اس بارے میں باب ہے تو نیت و سوم روزوں کی نیت کے بارے میں اور نفر روزوں میں روزہ افطار کر لینے کے جواز کے بارے میں اور روزہ کے کھول لینے کے بارے میں حدیث نمبر سات سو پچاس سیون فائیو زیرو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کون سے امام نے امام مسلم, امام مسلم نے ان رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت <تصفيق> وہ کہتی ہیں قال علی رسول الله صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم دات کہ مجھ سے کہا نبی علی الصلاۃ والسلام نے ایک دن کیا کہا یا عائشہ حل ان اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کیا مطلب کھانے کے لیے ان کے صبح کے ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو میں صبح صبح کھا سکوں قالت تو جناب عائشہ کہتی ہیں فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما عندنا شعیع ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے یہاں پہ رک جائیے کس کا گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کی حمد و شناخت کے ترانے گانے والے جہاد کرنے والے تہجد کی نماز قائم کرنے والے اور نفلی روزہ ایک کے بعد دوسرا رکھنے والے ازکار کا اہتمام کرنے والے ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری و ساری اور ایک اہم ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں اس لیے خراب ہو جاتی ہیں کہ وقت پہ کھائی نہیں جاتی فریضے ہمارے بڑے پڑے ہیں دنیا کی کئی طرح کی نعمتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور پھر بھی ہم پریشان پھر بھی ہم اللہ پہ رادی نہیں ہیں پھر بھی اللہ سے شکوے تو یہ افسوس کا مقام ہے اور ادھر نبی علی صلی اللہ علیہ صلام کی طرف دیکھیں جناب ایشا کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے قالا تو آپ نے کہا فنی سا ام تو پھر میں روزے سے ہوں فا جو ہے یہ سببیہ ہے سبب کا فائدہ دے رہی ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے تو پھر میں آج روزہ رکھوں گا ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ اس حالت میں بھی عبادت کا شوق رکھتے ہیں آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ مال کے فتنے کی وجہ سے عام طور پہ دین سے دور ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے دور ہیں پانچ وقت کی نمازیں باقاعدہ طور پہ ادا کرنے سے دور ہیں لیکن غریب کیوں دور ہے غریب کیوں اپنے رب سے دور ہے یہ زیادہ افسوس کا مقام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت زیادہ نہیں دی آپ کم از کم اپنی آخرت تو بنا لیں آپ کے پاس وہ مال نہیں ہے جو فتنے میں بلا کرے آپ فتنے کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں تو یہاں پہ نبی علی کیا فرما رہے ہیں سائم تو بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ روزہ کب رکھ رہے ہیں فجر کے بعد جن کے فجر کے بعد نبی علیہ صلام پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ممکن ہے صبح کے آٹھ بجے کا وقت ہو صبح کے ساتھ بجے کا وقت ہو کیونکہ عام طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نکل نہیں آتا تھا سورج نکلنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آئے ہوں گے سورج نکل جانے کے بعد اور جس کو آپ ناشتے کا ٹائم کہہ سکتے ہیں اس وقت آ کے آپ کہہ رہے ہیں کیا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو جناب ایشا فرماری کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں تو بشک میں روزے کی حالت میں ہوں اس سے پتا چلا کہ نفلی روزے کی نیت صبح بھی کی جا سکتی ہے فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے فجر طلوع ہونے کے بعد نہ کوئی چیز کھائی ہو نہ کوئی چیز پی ہو فجر کی اذان ہوئی اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی آپ نے کوئی مشروب نہیں پیا کوئی پانی نہیں پیا اور صبح سات بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے آپ کا پروگرام بن گیا کہ میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں نا. ہے اور یہی چیز اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہو رہی ہے اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتوا درست نہیں ہے جسے ایمہ اكرام نے ان سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص رودہ رکھے اور اس نے رات کو رودے کی نیت نہ کر رکھی ہو یہ چیز فرد رودے کے بارے میں کہی جائے تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ فرد رودے کے بارے میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام ترمدی وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب حفصہ سے ام المؤمنین حفصہ سے وہ کہتی ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو رودے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہے تو فرد رودے کی نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے ضروری ہے فجر طلوع ہوتی ہے مثال کے طور پہ تین بج کر پچاس منٹ پہ لیکن آپ کی مسجد میں اذان ہوتی ہے تین بج کر پچپن منٹ پہ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ تین پچاس پہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو تین پچاس سے پہلے پہلے آپ نیت کریں گے چاہے تین پچاس سے پہلے ایک منٹ پہلے نیت کر لیں یا دس منٹ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے یا پانچ گھنٹے پہلے چاہے آپ رات کو عشاء کے بعد ہی نیت کر لیں چاہے آپ مغرب کے وقت ہی نیت کر لیں کیا نیت کہ صبح میرا روزہ ہے صبح میرا کیا ہوگا روزہ ہے کل کا دن میرا روزے کی حالت میں گزرے گا اور فرد روزہ ہوگا ان کے رمضان کا روزہ تو فرد روزے کی نیت رات کو کر لینا نہایت ضروری ہے لیکن نیت کیسے ہوگی کیا نیت زبان سے ہوگی زبان سے نیت کریں گے تو آپ کا یہ عمل نبی علی السلام کے طریقے اور صحابہ کلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے نیت عربی زبان کا لفظ ہے یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے عربی سے اردو میں آیا ہے تو اب اس کا مانا کیا ہے نیت کا ارادہ قصد کرنا ارادہ کرنا تو ارادہ زبان سے نہیں ہوتا ارادہ کس سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے جیسے گفتگو جو ہے وہ دل سے نہیں ہوتی کیسے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے سونگتے آپ کے ناک سے سنتے آپ ہیں کانوں سے ایسے ہی جو ارادہ ہے جو نیت ہے وہ دل سے ہوتی ہے تو دل میں یہ آزم کر لینا کہ اب میرا روزہ شروع ہو رہا ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو روزہ شروع ہو جائے گا زبان کے ساتھ کہنا کہ میں نے کل کے رودے کی نیت کی وبی سومی غدن نوی تو میں نے کل کے رودے کی نیت کی یہ الفاظ نہ نبی علی الساط اسلام نے دیے نہ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیم اجمعین سے ثابت ہیں نہ چار اماموں میں سے کسی امام سے ثابت ہیں تو رودے کی ہر عبادت کی نیت ضروری ہے لیکن نیت زبان سے نہیں ہوگی نیت کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے کئی علماء کے نام کہتے ہیں کہ حج عمرے کی نیت جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ حج عمرے کی نیت بھی زبان سے نہیں ہوتی اور حج عمرے کی احادیث میں اس بات کا دوبارہ تذکرہ ہوگا اور وہاں پہ یہ بات مزید واضح کروں گا تو بہرحال فرد رودے کی نیت کب ہوگی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے, پہلے, پہلے. اور نفری رودے کی نیت آپ فجر طلوع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں شرط کیا ہے کہ آپ نے فجر طلوع ہونے کے بعد نہ کوئی چیز کھائی ہو نہ کوئی چیز پی ہو اچھا فجر کے بعد یہ نیت کب تک کر سکتے ہیں زوال سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے, پہلے, پہلے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نبی علی السلام کیا فرمایا فَإنِّي سائم تو بے شک میں روزے میں ہوں لیکن کہ جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر میں آج کے دن روزے کی نیت کر لیتا ہوں میں آج کے دن روزہ رکھوں گا اور مسلم شریف کی ایک اور میں الفاظ آئے ہیں فن سا تب یعنی کہ جب تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے جب ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تب میں روزے کی میں ہوں قالت جناب عائشہ فرماتی ہیں فخارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نکل گئے یعنی کہ گھر سے نکل گئے کہیں چلے گئے لنا النادییہ تو ہمیں ایک ہدیہ دیا گیا یعنی کہ حدیہ کے طور پہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھیجی گئی او جا انا زور یا انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیہ دیا گیا یا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مہمان آئے یعنی کہ مہمان ہدیہ لے کر آئے رزلٹ ایک ہی نکلے گا نتیجہ دونوں الفاظ کا ایک ہی نکلے گا لیکن راوی کو شک ہو گیا ہے کہ جنابی عائشہ نے کیا الفاظ کہے تھے یا تو انہوں نے کہا تھا کہ او ہمیں حدیہ دیا گیا ان یعنی کے کھانے پینے کی چیز بطور تحفہ بھیجی گئی او جا اناضول یا ہمارے پاس مہمان آئے کیا مقصد مہمان آئے ان یعنی کے مہمان کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئی قال اجناب ایشا کہتی ہیں فلمہ رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام واپس آئے کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول او حدیت لنا حدیہ ہمیں ایک حدیہ دیا گیا ہے اوجا انور یا جناب عائشہ نے کہا کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں وقت خبا تو شی اور میں نے آپ کے لیے ایک چیز محفوظ کر لی ہے آپ کے لیے ذخیرہ کر لی ہے آپ کے لیے بچا کر رکھ لی ہے قال تو نبی علی صن نے فرمایا ما ہوا وہ کیا چیز ہے کل تو میں نے کہا ہائی سن کیا ہے کھجوروں کا حلوہ ہے حیض کہتے ہیں کھجوروں کا حلوہ جس میں گھی بھی ڈالا گیا ہو اور پنیر بھی ڈالی گئی ہو یہاں پہ عقیدے کے لحاظ سے ذرا غور کیجیے گا کہ نبی علی السلاۃ والسلام کو پوچھنا پڑا ہے کہ کیا ہدیہ آیا ہے اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا دوسرے نمبر پہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے آپ کو پتا ہوتا کہ گھر میں ہدیہ آنے والا ہے تو آپ روزہ شروع ہی نہ کرتے تو پتا چلا کہ اگرچہ نبی علی السلات وسلام کو اللہ تعالی نے غیب کی کئی باتیں بتائی تھیں لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی چیز کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو اور وہ ایک اللہ ہے اللہ تعالی اسی لیے فرماتے ہیں سورہ نمل میں آپ <اللہ> بتا دیں آپ کہہ دیں اللہ قلعہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلا اور کئی عادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز قبل از وقت معلوم ہو جاتی تھی تو بھائی ہم ان اس کا کب انکار کرتے ہیں ہم نے آپ کو نبی مان رکھا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جس میں وہی نازل ہو تو اللہ تعالی جو چیزیں آپ کو پہلے سے بتا دیتے تھے وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتی تھیں اور جو اللہ تعالی نہیں بتاتے تھے وہ تب معلوم ہوتی تھیں جب لوگ بتاتے تھے تو عالم الغیب وہ اللہ ہے جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو آپ علیہ السلام کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں تو جو نہیں بتائیں وہ بہت زیادہ بے شمار لا تعداد ہیں جو بتائی ہیں وہ محدود ہیں اور اگر آپ اس وجہ سے نبی علیہ اللہ کو عالم الغیب کہتے ہیں کہ کئی غیبی باتیں آپ کو اللہ نے بتا دی تھیں تو پھر نبی علیہ صنع نے صحابہ کلام کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں تو پھر کیا ہر صحابی کو عالم الغیب مانیں گے پھر صحابہ کلام نے کئی غیبی باتیں تعبین کو بتائی ہیں کیا ہر تابعی کو عالم الغیب مانیں گے پھر ان سب کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں اب میں جانتا ہوں کہ جنت موجود ہے غیب، حالانکہ غیبی چیز ہے میں جانتا ہوں کہ جہنم موجود ہے اور یہ غیبی چیز ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سارے فرشتے ہیں جبریلیہ السلام ہے یہ غیبی چیزیں میں نے نہیں دیکھے جبریلیہ السلام اور میرا ایمان ہے کہ روزے قیامت حوض ہوگا نبی علیہ السلام کا میرا ایمان ہے کہ جہنم پہ پل ہوگا جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے میرا ایمان ہے کہ قبر میں یہ عذاب ہوتا ہے یہ نعمتیں ملتی ہیں میرا ایمان ہے قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کی محفل وہاں پہ منعقد کرتے ہیں غیبی باتیں بہت ساری مجھے بھی معلوم ہیں لیکن کس کے ذریعے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو کیا میں عالم الغیب ہوں بالکل نہیں تو نبی علیہ السوات و اسلام بھی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے تو آپ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے تو جناب عائشہ کہتی میں نے کہا ہائی سن کھجوروں کا حلوہ ہے لیکن حیض کھجوروں کا وہ حلوہ جس میں کیا ڈالا گیا ہو گھی اور پنیر قال آپ نے کہا تی اسے لے کر لاؤ فجیح تو بھی تو میں اسے لے کر آئی فاکلا تو آپ نے کھجوروں کا وہ حلوہ کھا لیا جب کہ آپ روزے کے ہاتھ میں تھے تو کھا لیا اور نفلی روزہ توڑ لیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد آپ توڑ سکتے ہیں اور جو نفلی روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے اس پہ کوئی قزا نہیں ہے اہم بات یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ذمے کذا ہے اس روزے کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھنا واجب ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو چیز نفل ہو اس کی کدا بھی نفل ہوتی ہے جو چیز واجب ہو اس کی کدا بھی واجب ہوتی ہے اگر فرض نماز رہ گئی ہے تو اس کی کدا کیا ہے فرض ہے سنتے رہ گئی ہیں تو ان کی کدا کیا ہے سنت ہے رہ گئے ہیں تو ان کی کدا کیا ہے نفل ہے تو یہ نفلی رودے ہیں ان کی کدا واجب نہیں, نہیں, نہیں ہے نبی علی السلاۃ وسلام اس کے بعد کہتے ہیں سم مقالا پھر فرماتے ہیں قد میں صبح و رودے کی حالت میں ہو گیا تھا میں صبح و رودے کی حالت میں تھا یعنی کہ اب میں نے یہ حلوہ کھا کے روزہ اپنا توڑ لیا ہے نبی علی السلاط وسلام نے کسی بھی حدیث میں صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ روزہ اگر توڑ لوگے تو اس کی کتاب واجب ہوگی جب کہ آپ کا زمانہ کثرت سے نفلی رودے رکھنے کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں نفلی رودوں کے احکام اور مسائل بتانے کی آج کے مقابلے میں زیادہ ضرورت تھی کیونکہ آج تو نفلی روزہ رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں اس وقت اکثر لوگ نفی روزے رکھا کرتے تھے اور انہیں ان احکام و مسائل کی ضرورت ہوتی تھی آپ نے یہ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزہ توڑ لینے پہ قضا واجب نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب اصمود فل یق ال کہ روزے دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کہے انی سا بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں روزے دار جو ہے اسے کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یہ کون سا روزہ ہے نفلی روزہ حدیث نمبر 751 سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام مسلم ان ابھی ہو رہی رتح اللہ عنہ عنہ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ادا درعیہ دکھ ملا فعام جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے بہوسا امن اور وہ روزے کی حالت میں ہو کون جس کو دعوت دی جا رہی ہے جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو کون جس کو دعوت دی جا رہی ہے پھل یا کہ وہ کہہ دے انی سا امن میں روزے کی حالت میں ہوں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کو اپنی نیکی کو چھپانا چاہیے آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ ریا کاری اس میں شامل نہ ہو شیطان آپ کی نیکی کو برباد نہ کر ڈالے تو آپ لوگوں سے اپنی اس نیکی کو چھپا کر رکھیں لیکن جب یہ صورتحال ہو کہ آپ کو کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے تو آپ فرما پھر بتا دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو یہ ریاکاری نہیں ہوگی یعنی کہ اگر بتاتے ہوئے آپ کی نیت معذرت کرنا ہے تاکہ معذرت اچھے انداز سے ہو جائے جس کی دعوت ریجیکٹ کر رہا ہوں وہ دل میں میرے خلاف کوئی بات نہ رکھے اسے مجھ پہ کوئی غصہ نہ آئے آپ چاہتے ہیں معاملہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دوں تو آپ کھول کے بتا دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور آپ کا یہ بتانا ریا میں شامل نہیں ہوگا لیکن یہ کب ہے جب دل بھی آپ کا صاف ہو اگر دعوت ملنے پہ آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ میں روزے کی آلت میں ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہو میں بڑا نیک آدمی ہوں تو پھر آپ کا یہ لفظ کہنا ایک دوسرا رخ اختیار کر لے گا <coughs> یہاں پہ اسی حدیث اور اسی مسئلے سے متعلقہ ایک دو اور روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ دونوں روایتیں مسلم صرف کی ہیں پہلے نمبر پہ جناب ابو حرا کہتے ہیں کہ نبی علی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے فل وہ دعوت کو قبول کرے جب آپ میں سے کسی کو دعوت دی جائے کھانے وغیرہ کی تو آپ کیا کریں دعوت کو قبول کریں فا نسا ایمن فل اگر دعوت قبول کرنے والا روزے کی حالت میں ہو تو فل یوسلی کیا کرے انہیں دعائیں دے دے, دے دعوت قبول کر لے اور وہاں کھانا نہ کھائے ان کو دعائیں دے کر آ جائے وہ انکان مفتی پھل اور اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو پھر ان کا کھانا کھا لے تو دعوت قبول کر لینی چاہیے دعوت قبول کر لینے کے بعد آپ کیا کریں ان کو دعائیں دے دیں کہ اللہ رب العزت برکت ڈالے آپ لوگوں کے گھر میں آپ لوگوں کے رزق میں اور آپ کے دیگر امور میں اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں ایک ہزار چار سو تیس ون فور تھری زیرو کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے پھل عجیب تو دعوت قبول کرے ف انشاطم اگر چاہے تو کھانا کھا لے و ان شاء ترک اور اگر چاہے تو کھانا نہ کھائے دعوت قبول کر لیں تو جب تک کوئی مجبوری نہ ہو دعوت قبول کر لینی چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس کے بارے میں نبی علیہ صل... نبی علی صل... السلۃ والسلام نے ہمیں اختیار دے دیا ہے ایک تو یہ ہے کہ دعوت ملے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اور ان کو دعائیں دے کر آ جائیں تیسرا یہ ہے کہ آپ روزہ کھول کے کھانا کھا بھی سکتے ہیں یہ ان عادی سے تو نہیں دیگر عادیش سے معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ وہ عدیز ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ کھجوروں کا حلوہ پیش کیا گیا تو آپ نے روزہ توڑ دیا تو جب روزے دار کو کھانے کی دعوت ملے تو اس کے پاس پہلی چوائس یہ ہے کہ وہ کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں اور دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ دعوت قبول کر کے چلا جائے اب وہاں پہ جائے تو کھانا نہ کھائے دعائیں دے کر آ جائے اور تیسری چوائس پھر یہ ہے کہ روزہ کھول لے اور کھانا کھا لے تو یہ تھے روزوں کے تعلق سے روزوں سے تعلق سے چند احادیث جن پہ ہم نے الحمدللہ گفتگو کی اللہ رب العزت میرا گفتگو کرنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اب بارمی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے الکتاب السانی عاشر الحج و یہ کتاب کس کے بارے میں حج و عمرہ کے بارے میں ہے اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں پہلی فصل کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے یہ بتا دوں الحج حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے قصد کرنا کس چیز کا قصد کرنا کس چیز کا ارادہ کرنا اور عمرہ کا معنی لفظی طور پہ کیا ہوتا ہے زیارت کرنا کیا کرنا زیارت کرنا لیکن ویسے حج کس کو کہتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں آپ حج کے لیے جائیں مقاص سے نیت کریں حج کی یا عمرے کی نیت کریں اور وہاں پہ پھر آپ مکہ سے آر تاریخ کو حد کی نیت کریں اور پھر مینار وغیرہ جائیں یہ سارا کیا کہلاتا ہے حج اور عمرہ کا جو ہے کوئی خاص سیزن نہیں ہے عمرہ سال میں آپ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جب عمرہ کرنا کیا ہو ممنوع ہو لیکن حج کے مخصوص مہینے ہوتے ہیں کون کون سے ہیں شوال ذوالقادہ اور ذوالحجہ الفصل اول پہلی فصل وہ کیا ہے اعمال الحج و احکام ہو حج کے اعمال اور حج کے احکام حج میں کیا کیا عمل کرنا ہوتا ہے اور حج کے احکام اس میں پہلا باب باب فرض الحج و تعلیم ہو عملیا حج کا فرض ہونا اور حج کی عملی طور پہ تعلیم دینا حج کر کے دکھانا ان کے تو پہلا باب کیا ہے حد کا فرض ہونا اور حد کی عملی طور پہ تعلیم دینا یعنی کہ حج کر کے دکھانا تو یہ ہے پہلا باب حدیث نمبر 752 سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے امام مسلم عن ابھی ہو قال خطبنا بنا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جناب ابو حرا سرویت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالہ تو آپ نے کہا یعنی کہ آپ نے خطبے میں کہا ایو الناس اے لوگو قد فرد اللہ علیکم الحج فجو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے پس تم حج کرو قد فرد اللہ قد کا منع کیا ہوگا یقینا تحقیق یقینا اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا فحجو تو تم حج کرو یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے یہ نہیں بتایا کن لوگوں پہ فرض کر دیا ہے آپ کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سب پہ فرض ہو تو اس حدیث کی وضاحت قرآن کی ایسے ہو جائے گی ولی اللہ علس البعیۃ منصف علیہ صبیلہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پہ حج فرض ہے پھر فوراً نہیں کہہ دیا ان پہ فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو آپ علیہ السلات اسلام کا یہ آرڈر بھی ان مسلمانوں کے لیے ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے فحجو تو تم حج ادا کرو فقاد تو ایک آدمی نے کہا اور یہ آدمی کون تھا ابن ماجا کی کر ویسے پتا چلتا ہے یہ اقرا بن حابس تھے تو انہوں نے کہا اک اللہ عامن یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پہ حج فرض حج فرض ہے اے اللہ کے رسول یعنی کہ اقلا بن حابس نے سوچا ہوگا کہ جیسے رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں ایسے حج شاید ہر سال فرض ہو تو کہتے ہیں اک العامن یا رسول اللہ کیا ہر سال یعنی کہ کیا ہر سال حج فرض ہوگا اللہ کے رسول فسا کہتا آپ خاموش رہے کیوں خموش رہے آپ چاہتے ہوں گے کہ یہ سوال نہ کریں یہ سوال مناسب نہیں ہے حتیٰ قالہ تھلا یہاں تک کہ سوال کرنے والے نے یہ جملہ تین بار کہا کیا اک اللہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے اللہ کے رسول تو اس نے یہ یہ کتنی بار کہا تین بار کہا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کل تو نام لواج بت ولا مستتا اگر میں کہہ دیتا ہاں اگر میں کہہ دیتا ہاں تو لواجبت یقیناً یہ کیا ہو جاتا کیا مطلب ہر سال واجب ہو جاتا اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا ہو جائے گا ہر سال واجب ہو جائے گا ولا مستطاح اور یقیناً تم اس کی ستاعت نہیں رکھو گے تم میں ہر سال حد کرنے کی ستاعت نہیں ہے سم مقالہ پھر آپ علی السلام نے فرمایا کیا فرمایا آپ نے ضروری مات رکھ مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تم کو چھوڑے رکھوں کیا مطلب جب میں تم کو کوئی آڈر دوں خاموشی سے اس پہ عمل کرو جب میں اس کی تفصیلات نہیں بتا رہا تو تم تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو مثال کے طور پہ جب میں تم کو حکم دوں نماز پڑھو تم اپنی استاد کے مطابق نماز پڑھ لو جب میں کہوں روزے رکھو اور یہ نہ کہوں کتنی اپنی استاد کے مطابق روزے رکھ لو تو فرمایا ضروری مجھے چھوڑے رکھو ان کے سوال سے مجھے چھوڑے رکھو مات رکھ جب تک میں تم کو چھوڑے رکھوں من کان قبل کم بکثرتی سال سوائے اس کے نہیں جو تم سے پہلے تھے حالانکہ وہ ہلاک ہو گئے جو لوگ تم سے پہلے تھے کون یودی سائی جو تم سے پہلے تھے سوائے اس کے نہیں وہ ہلاک ہوئے کس وجہ سے بکسرتی سوالہم بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے کس سے سوال کرتے تھے اپنے اپنے نبیوں سے اور اس کی مثال کیا ہے گائے والے والوں کا واقعہ پڑھنے سر بکرا ان اللہ یا امرک منت بہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو اب وہ کوئی بھی گائے ذبہ کر لیتے تو موسا علیہ السلام کے آڈر پہ عمل ہو جاتا اللہ کے آڈر پہ عمل ہو جاتا لیکن انہوں نے کیا کیا گائے کیسی ہو اس کی عمر کیا ہو اور اے اے اس کا رنگ وغیرہ کیسا ہو عجیب و غریب سوالات کرتے رہے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے رہے تو آپ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے وختلافیم علا امبیا اہم اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے نبیوں سے اختلاف کا مطلب کیا ہے نبیوں پہ اعتراض کرنا ہمارا فرض کیا ہے بطور مومن جب ہم ایمان لے آئے نبی علی علی والسلام پہ یا جیسے پرانے لوگ اپنے اپنے نبی پہ ایمان لائے تو مومن کا کام ہے حکم سن کے آمنا کہہ دینا کہ اللہ رسول ہم ایمان لے آئے ہم نے آپ کی بات سن لی عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی ہم نے آپ کی بات سن لی اس پہ یقین کر لیا یہ ہوتا ہے مسلمان کا کام مسلمان اپنے نبی سے اختلاف کرے یہ تو بہت بڑی جرت ہے بہت بڑی جسارت ہے اس کی وجہ سے فرمایا پہلی قومی ہلاک ہوئیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کی جدید یونیورسٹیوں نے جدید کالجوں نے ایسے نوجوان پیدا کر ڈالے ہیں جو شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں کبھی اس عید پہ اعتراض کریں گے ایسا کیوں ہے ایک ہے بات سمنے کے لیے آپ کہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے اور مولوی صاحب آپ کو حکمت بتا دیں الحمدللہ نہ معلوم ہو سکے تو آپور مسلمان کہیں کہ میں عمل کروں گا میرا سوفیسر یقین ہے اس آرڈر کے صحیح اور درست ہونے پہ میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا جدید ہماری نسل اور ان یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے جدید ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اعتراض کے انداز میں کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کہا اللہ نے یہ سزا کیوں دی اچھا اللہ نے یہ اللہ کے رسول السلام نے یہ کیوں کہا کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر ڈالو شریعت نے چار شادیوں کی اجازت کیوں دے دی ہے یعنی کہ انسان سوچے میری حسیت کیا اللہ کے سامنے تو چار فٹ کا پانچ فٹ کا انسان ہے اور گندگی دیکھا اپنی پشاب سے تو محفوظ نہیں ہے پخانے سے تو محفوظ نہیں ہے کبھی قبض ل... قبض ہو جائے تو علاج کے لیے بھاگتا ہے اور کبھی اسحال لگ جائیں تو پھر علاج کے لیے بھاگتا ہے اپنی گنگی پہ تیرا کنٹرول نہیں ہے اور گندگی کئی جگہ سے نکلتی ہے نیچے سے بھی ناک سے بھی اور کئی دفعہ منہ سے بھی منہ سے بدبو آنی شروع ہو جائے تو آپ اپنی بدبو نہیں روک سکتے ایسا انسان اپنے خالق پہ اعتراض کرے جو صبح و شام نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو جو انسان ایسا کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو ان کے مسلمان وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ مرتب کو قتل کرنا ہے اللہ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے سو فیصد ٹھیک ہے لیکن ویسے مولوی صاحب اس میں حکمت کیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے نہ بھی معلوم ہو تو الحمد میرا دل مکمل طور پہ مطمئن ہے اللہ کے ہر حکم پہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی ہر حدیث پہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے سوائے اس کے نہیں وہ ہلاک ہوئے کیوں ہلاک ہوئے ہلاکت کے سباب کیا بتائیں آپ نے بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے نبی سے خلاف کیا ہوگا نبی پہ اعتراض ہوگا فرمایا فائدہ امر تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں فاتو من تو تم اس پہ عمل کرو مستطا تم جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو آپ کہہ رہے ہیں جب میں حکم دے دوں یعنی کہ میرا حکم جب مطلق طور پہ ہو جب میں یہ نہ کہوں کہ ہر سال حج کرنا ہے جب میں نے کہہ دیا حج کرنا ہے تو اپنی استاد کے مطابق حج کر لو جب میں کہوں صدقہ خیرات کرو اور یہ نہ بتاؤں کتنا تو اپنی استاد کے مطابق صدقہ خیرات کر لو جب میں کہوں نماز پڑھو اور یہ نہ بتاؤں کتنی تو آپ دو رکھتے ہیں ادا کر لیں اس کے بعد اور طاقت ہے تو پڑھیں ورنہ دو رکھتے ہیں کافی عمل ان کے میرے حکم پہ عمل ہو گیا تو آپ کہہ لیں فیدہ امر تو کمشین جب میں تم کسی چیز کا حکم دوں فاتو منہم سطا تم تو اس پہ عمل کرو جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو جس قدر تمہاری ستاعت ہو اب آپ نے حکم دیا ہے نماز کیم کرو اب اس آرڈر پہ عمل کرنا اپنی استعد کے مطابق کیا مطلب پانچ کی بجائے چار نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہیں, نہیں نہیں نہیں یہاں پہ تو آپ نے پانچ کا کہہ دیا یہاں استعمت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ چار کی استاد ہے تو چار پڑھ لیں تین کی استاد ہے تو تین پڑھ لیں نہیں نہیں نہیں یہاں آپ نے بتا دیا کہ پانچ متعین کر دیا یہاں پہ پانچ تو پڑھنی پڑنی ہے پانچ پڑھنے میں اپنی استاد کے مطابق عمل کرو آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں آپ وضو نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے آپ تو مم کر لیں اچھا آپ دیکھیں جب آپ اپنے آرڈر کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے میرے آرڈر پہ اپنی استعد کے مطابق کیا کرو عمل کرو اور اب آگے دیکھیں اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو اس کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنی استاد کے مطابق اس سے دور رہیں دیکھے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کہا ہے اپنی استاد کے مطابق لیکن بدکاری سے دور رہنا اس میں کیا مشکل ہے اس میں آپ کا کیا زور لگتا ہے آپ وہ راسے نہ اپنائیں جو راستے برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں اس لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہ وہ اسباب وہ ذرائع آپ اختیار نہ کریں جن کی وجہ سے آپ ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا سال کے بعد زنا میں واقع ہو سکتے ہیں بدکاری میں واقع ہو سکتے ہیں آپ نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں آپ نہ اس ماحول میں رہیں جس ماحول میں بے پردگی ہے بے حیائی ہے تو فرمایا ویدا نہیں تو کم جب میں تمہیں کسی سے روک دوں فد اسے کیا کرو اسے چھوڑ دو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنی ستات کے مطابق اس کے بعد تو اس حدیث سے کیا پہ چل گیا کہ حج فرض ہے اور یہ پہچل گیا زندگی میں ایک بار, ایک بار فرض ہے اور فرض کس کے اوپر ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اب آتے ہیں حدیث نمبر سات کی طرف سیون فائیو تھری اس حدیث کو امام مسلم اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کو ہم صحیح مسلم کہتے ہیں ان جابر رویت سے جابر بن عبداللہ انسالی رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے اللہ ان سے بھی راضی ہو اور ان کے والد سے بھی راضی ہو کیونکہ باپ بیٹا دونوں کیا ہیں صحابی ہیں جابر کہتے ہیں کہ رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راہلتی یوم النہری میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کنکریاں مار رہے تھے کس کو؟ جمرے کو جس کو کہتے ہیں جمراۃ القبا اور یہ دس طریق کا تذکرہ ہو رہا ہے دس طریق کو ہادی کتنے جمروں کو کنکریاں مارتا ہے ایک جمرے کو ہاد کی جب گیارہ تاریخ ہوتی ہے تو کنکریاں ماری جاتی ہیں تین جمروں کو چھوٹا جمرا جمرۂ سگرا درمیانہ جمرۂ وسطہ اور آخری جمرا جس کو جمرۂ آکبا کہتے ہیں لیکن دس طریق کو ماری جائیں گی صرف ایک جمرے کو بڑے جمرے کو جسے جمرے کا نماز کہاں ادا کی ہوگی مزلفہ میں مضلفہ میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہاں پہ عبادت کرتے رہے جیسا کہ آدی سے ثابت ہے دعائیں بھی کرتے رہے جب اچھی طرح روشنی ہو گئی تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ مضلفا سے مینا کے لیے نکل کھڑے ہو گئے مینا میں آپ آئے ہیں اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں تو یہ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کنکنیاں مار رہے ہیں اعلیٰ راہلتی ہی جب کہ آپ کس چیز پہ ہیں اپنی سواری, سواری پہ, پہ, پہ, پہ اپنی اونٹنی پہ اب یہ کون سا دن ہے جی ہم جناب جابر سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یوم علی قربانی کے دن کون سی تاریخ ہوئی دس تاریخ دس تاریخ وہ یقول اس حال میں کہ آپ کہہ رہے ہیں لیتا خود مناس چاہیے کہ تم لے لو تم کیا کرو لے, لے لو قبول کر لو سیکھ لو مناس اپنی عبادت کے طریقے اپنی عبادت کے احکام و مسائل یعنی کہ مجھ سے حج کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لو میں حج کرا رہا ہوں کر رہا ہوں میری ایک ایک بات نوٹ کر لو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو اور آپ نے حج کا طریقہ سیکھنے کے بارے میں ترغیب ایسے ہی دی ہے جیسے نماز کے بارے میں دی تھی نماز کے بارے میں آپ نے کیا کہا سلو کمار ائی تمونی بخاری شیف کی حدیث ہے کہ نماز پڑھو ایسے جیسے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے یہ آپ نے نہیں کہا کہ تم میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو یا میرے کسی صحابی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو نہیں آپ نے صرف اپنے آپ کو نماز کے معاملے میں ایڈگل قرار دیا ہے یقیناً صحابہ کے نام بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے لیکن صحابہ کے نام معصوم نہیں ہیں ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتعی ہو سکتی ہے اور آپ معصوم ہیں اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کے نام کو دیکھ کر اپنی نمازیں ٹھیک کر لو آپ نے کہا سلو کمارئی تمونی وسلی ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور یہی انداز آپ کا حج میں ہے کیا کہہ رہے ہیں لیتا خود چاہیے کہ تم لے لو اپنی حج کے طریقے اپنی حج کے حکام و مسائل فنی لا ادری کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم یہ کب کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں آپ مجھے یہ آپ کب کہہ رہے ہیں فوت ہونے سے کتنے کتنا عرصہ پہلے کہہ رہے ہیں فوت ہونے سے ایک سال پہلے نہیں فوت ہونے سے نوے دن پہلے حج آپ نے کیا کس مہینے میں ذوالحجہ میں اور ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد نیا سال شروع ہو گیا سن گیارہ ہجری محرم سفر ربی الاول کو آپ فوت ہو گئے تو تقریباً نوے دن بنتے ہیں تو فوت ہونے سے نوے دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں فعنی لا ادری یہ میں نوے دن کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں اس کی امید آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نہیں جانتا لالی شاید کہ میں لاحجو لا حج نہ کر سکوں باد حج ہی اپنے اس حج کے بعد شید یہ میرا آخری حج ہو مجھے نہیں پتا لوگ کہتے ہیں کہ نبی علی پہلے آدم الغیب نہیں تھے بعد میں اللہ نے آپ کو علم غیب دے دیا تھا آپ کو علم غیب اتائی ہے اللہ نے دیا ہے لیکن آخر میں آپ مکمل طور پہ آدمی غیب تھے یہ فوت ہونے سے نوے دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کب فوت ہونا ہے مجھے نہیں پتا شاید میں آئندہ حج تمہارے ساتھ نہ کر سکوں مجھے نہیں پتا شاید یہ میرا آخری حج ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نہیں جانتا لعلی لی شاید کہ میں لاحجو لا حج نہ کر سکوں بعد حجتی ہاد ہی اپنے اس حج کے بعد یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری آج ہو تو میرا طریقہ حج نوٹ کر لو دیکھ لو یاد کر لو سیکھ لو <coughs> تو پھر آپ نے عملی طور پہ حج کر کے طریقہ حج سکھایا کہ نہیں سکھایا ہاں <coughs> تو یہ تعلق ہو گیا باپ کا اور حدیث کا اپس میں <coughs> اس کے بعد دوسرا باب وہ کیا ہے باب فضل الحج والعمرہ یہ باب کس بارے میں ہے حج عمرے کی فضیلت کے بارے میں ہے حدیث نمبر سات سو چون سیون فائیو فور کاف اس عدیز کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے پہ اتفاق کیا کنہوں نے امام بخارین اور امام مسلم نے عن ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال خاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ دل البیت فلم يرفس ولم يفسق رجا آکم ولادت امو کہ جو حج کرے ہاج البئی اس گار کا جو کیا کرے حج اس اس گار کا تو اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ الفاظ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام مکہ میں تھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہاں تھے مکہ میں تھے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جو اس اس گار کا کیا کرے حج کرے فلم یارفس تو وہ بیگم سے کسی قسم کا تعلق اہم کرنے سے دور رہے ولم یفسک اور ہر طرح کے گناہ سے دور رہے کوئی گنا نہ کرے نہ بیگم سے کوئی تعلق اہم کرے اور نہ کوئی اور گنا کرے تو رجا آ کما وت تو وہ واپس آئے گا کہاں سے حج سے وہ واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا ان کے حد کے بعد جب واپس آئے گا تو اس کی حالت وہی ہوگی جو اس کی حالت اس دن تھی جیسے ان اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا تب اس کے ذمہ کو گناہ تھا گناہوں سے پاک صاف تھا فرمایا حد کرنے والا اگر حد ویسے کرے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام میں طریقہ سکھایا ہے اور دوران حج بیگم سے کسی قسم کا تعلق قیم کرنے سے دور رہے فسکو فجور سے ہر طرح کے گناہ سے دور رہے تو پھر وہ گلاؤں سے پاک صاف ہو جائے گا یہ جو لفظ ہے نا فلم یارفز تو یہ رفت کس کو کہتے ہیں ہر وہ حرکت یا کلام جو انسان کو شہوت پہ اکسائے وہ کیا ہے رفت ہے بیگم سے ہم بسری کرنا یا مزہ لینے کے لیے بیگم کا ہاتھ پکڑ لینا یا ایسی گفتگو کرنا جو جس کا شاوت سے تعلق ہو لذت سے تعلق ہو یہ سب کچھ رفس میں آتا ہے حاد میں نہ ایسی گفتگو کرنے کی اجازت ہے نہ اس نیت سے بیگم کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت ہے نہ اس سے ہم کرنے کی اجازت ہے البتہ مدد کے لیے بیگم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں مثال کے طور پر بیگم کو آپ طواف کرا رہے ہیں بیگم تھکی ہوئی ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کی مدد کے طور پہ صفا ملبہ میں پکڑ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن مزہ لینے کے لیے پکڑیں گے تو یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا اچھا جب آپ بیگم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو کسی غیر عورت کا ہاتھ کیسے پکڑیں گے کسی غیر عورت سے ایسا تعلق کیوں کر کیم کریں گے کسی غیر عورت سے ایسی گفتگو کیوں کریں گے تو یہ خوشخبری ہے بہت بڑی کہ آپ حج سے آئیں گے تو ایسے پاک صاف ہوں گے گناہوں سے جیسے آپ اس دن پاک صاف تھے جس دن آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا تھا لیکن یہ ثواب لینے کے لیے حج بھی وہ کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے طریقہ حج کون سا ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ نہیں کہ آپ نے مولوی صاحب کی خاطر اپنے مسلق کی خاطر آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کو نظر انداز کر دیں آپ کے حدیث کو پیچھے کر دیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ حج کے دوران کسی قسم کے غلط تعلق سے دور رہیں اور ہر طرح کے گناہ سے آپ دور رہیں کئی لوگ حج کے دوران اپنی داڑھی مونڈ رہے ہوتی ہیں اب داڑھی مونڈنا پرانے سب علم کے نام کے نزدیک رکھ لی یا کتنی ایک مٹھ ایک مٹھ کے بعد آپ کاٹتے ہیں تو اس میں علماء کے نام میں اختلاف ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے آپ داڑھی کاٹنے سے دور رہیں چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے سوائ اس بال کے جو ہے آپ کو تکلیف دے رہا ہے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بال ایسا ہے جو آنکھ میں جا رہا ہے یا ناک میں داخل ہو رہا ہے یا منہ میں داخل ہو رہا ہے تو ایسا کوئی بال کاٹنا پڑ جائے تو وہ مجبوری ہے ورنہ داڑھی کو نہ کاٹیں اور نہ مونڈے لیکن ایک آدمی حد کے دوران داڑھی کو مونڈتا ہے تو پھر وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہوگا ایک آدمی حد کے دوران لوگوں کے ساتھ سود پہ مشتمل ڈیلنگ کر رہا ہے اب حد کے دوران کاروبار کرنا منع نہیں ہے حد کے دوران موبائل میں آپ کسی سے کوئی کاروباری معاہدہ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن معاہدہ آپ کر رہے ہیں سود پہ مشتمل تو آپ تو پھر فسکو کو فجور والا کام کر رہے ہیں آپ کو یہ خوشخبری کیسے ملے ایسے ہی حد کے دوران اپنے بھائیوں کی غیبت کرنا اور یہ عام ہے حادی حج میں جو ان کا ساتھی ہوتا ہے اس کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں دیکھا اس کو اپنے بھائی کے بارے میں اس کے عدم جدگی میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا اس کو اس کی شکل دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو یہ کیا یہ غیبت ہے تو یہ حدیث بہت عظیم ہے یہ ثواب بہت عمدہ ہے بہت اعلیٰ ہے لیکن اللہ ثواب کے لیے حج بھی کون سا کرنا ہوگا آلہ حج کرنا ہوگا گناہوں سے پاک صاف حج یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ ایسا حج آپ کریں جو گناہوں سے پاک صاف ہو بیگم کے ساتھ کسی قسم کے تعلق سے پاک صاف ہو تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوں گے جیسے اس دن تھے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے لیکن یہ ان گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے کچھ گنا وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے سے ہوتا ہے آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے آپ نے کسی کو تھپڑ نجائز طور پہ مارا تھا آپ نے کسی کو گالی دی تھی آپ نے کسی پہ توہمت لگائی تھی آپ نے کسی کی غیبت کی تھی آپ نے کسی کو تنگ کیا تھا آپ نے کسی کا مذاق اڑایا تھا تو یہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آپ اس بندے سے معافی لے لیں گے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق تب معاف ہوں گے جب آپ ان سے معافی لے لیں جن کی آپ نے حق تلفی کی ہے ماں کی حق تلفی کی تھی ماں کو تکلیف دی تھی باپ کو تکلیف دی تھی یا بیگم کا حق ادا نہیں کرتے رہے اسے خرچہ نہیں دیتے رہے یا اسے مارتے رہے ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تو یہ جو بندوں کے حقوق ہیں تب معاف ہوں گے جب آپ بندوں سے معافی لے لیں گے سات سو پچپن سیون فائیو اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن حریرت رضی اللہ عنہ ان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبر الجنہ <تصفح> جناب ابو حریرا ردی اللہ عنہ سے رویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارت لما بما کفارہ ہوگا ان گناہوں کا جو ان دو عمروں کے بیچ میں ہوتے ہیں آپ ایک عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کر لینے سے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے جو ان دو عمروں کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ عمرے کی کتنی فضیلت ہے ولحج المبرور جزاج اور حج مبرور اس کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے یعنی کہ حج مبرور کی جزا اتنی عظیم ہے کہ اس کی جزا کو چھوٹی موٹی نہیں ہے اس کی جزا صرف اور صرف کیا ہے جنت ہے اب سوال یہ ہوگا حج مبرور کسے کہتے ہیں مبرور بر سے ہے بر نیکی کو کہتے ہیں اطاعت کو کہتے ہیں تو حج مبرور وہ حج جو نیکیوں پہ مشتمل ہو اللہ کی اطاعت پہ مشتمل ہو یعنی کہ گناہوں سے پاک ہو ریاکاری سے پاک ہو شہرت کی خواہش سے پاک ہو اور اسی لیے علماء کے نام اجے مبرور کا ترجمہ کر لیتے ہیں حج مقبول کیا ترجمہ کر لیتے ہیں حجے حج مقبول یعنی کہ وہ حج جو قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے یعنی کہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ جنت میں ایسے آدمی کو بھیج دیں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عمرے کرنے کی توفیق دے مجھے بھی اور سب سامعین کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق دے اور جو عمرے اور حج کیے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے تو اس حدیث سے عمرے کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور کس کی فضیلت معلوم ہو گئی حج کی فضیلت معلوم ہو گئی تو اس حدیث کے ذریعے یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے انسان معصوم نہیں ہے انبیاء کلام علیہ السلام صرف وہ معصوم ہے تو اس لیے انسان کو ایسے اعمال سر انجام دیتے رہنا چاہیے جن اعمال سے گناہ جڑتے رہتے ہیں جن اعمال سے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ بلکہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی جس میں نبی علی حسا تسلام فرماتے ہیں اسے دیگر اعمہ کرام کے ساتھ ساتھ امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے وہ کیا ہے کہ بین الحج حج عمرہ ی کے بعد دیگرے کرتے رہا کرو کیا مطلب حج کے بعد آپ عمرہ کریں عمرے کے بعد حج کریں ایک حج کے بعد دوسرا حج کریں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں یہ سلسلہ رکنے نہ پائے یہ کہہ کے کہ مطمئن نہ ہو جائیں جی میں نے فرض ادا کر لیا بس آپ اور بڑے کام پڑے ہیں نہیں اللہ سے دوبارہ دعا کریں یا اللہ اب ایک اور حج کی توفیق دے یا اللہ اب ایک اور عمرے کی توفیق دیں اور اس کے اس کے لیے مال جمع کرنے کی بھی کوشش کریں ٹھیک ہے ایک فرض حج کے بعد ایک اور حج واجب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے عمرہ کر لیا ایک دوسرا عمرہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن کوشش ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے ترغیب دے رہے ہیں فرما رہے ہیں حج عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو فعنما یون فیان الفقرہ و حج عمرہ کر لینے سے غربت بھی ختم ہوتی ہے گنا بھی ختم ہوتے ہیں کتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں غریبی بھی ختم ہوگی گناہ بھی ختم ہوگی اس کے بعد حدیث نمبر 756 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے یہاں پہ کون ہے امام بخاری رحمہ اللہ عائشة ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ فرماتی ہیں قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول الا نغزو و نجاہدو ہم آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ہم آپ لوگوں کے ساتھ جنگ نہ لڑیں جہاد نہ کریں ہم سے براد کون ہیں عورتیں یعنی کہ ہم عورتیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ نہ لڑیں جہاد نہ کریں یعنی کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے جہاد کے فضائل سن کر کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہوں ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں فقال تو آپ نے کہا لَكُنَّ أَحْسَنُ الجہادی و اجملحو الحج تمہارے لیے بہترین جہاد ہے بہت خوبصورت ترین جہاد ہے الحج حج تو عورتوں کا جہاد کیا ہوا پھر حج, حج. اور یہاں سے پتہ چلا کہ مرد, و مرد اور عورت برابر نہیں ہیں کئی کام عورتوں کے کرنے والے ہوتے ہیں کئی کام مردوں کے کرنے والے ہوتے ہیں آج ہم نے کافروں سے جملہ لے لیا ہے اور ہماری عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں اور مرد بھی ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم مردوں کے شانے کے ساتھ شانہ لگا کے آگے بڑھیں گی ترقی کریں گی مردوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے آگے بڑھیں گی اور ترقی کریں گی یہاں پہ فرق کیا جا رہا ہے عورتوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا جہاد کیا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جسم جہاد جیسا مشکل کام کر سکتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا اور پھر دیکھیں جن عورتوں نے جہاد یا جہاد سے ملتے جلتے کام کیے مثال کے طور پہ کھیلوں میں آ کرکٹ میں آ ہاکی میں آ اور مشکل کام کرنے شروع کر دیے تو کیا ہوا ان سے نسوانیت جاتی رہی وہ جو اللہ تعالی نے عورت میں خوبی رکھی ہے اس کے جسم میں اس کے شکل و صورت میں ایک جو معصومیت سی ہوتی ہے ایک جو شرم و حیا ہوتی ہے کہ نزاکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کا چہرہ مردوں جیسا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو جس کا کام اسی کو ساجے کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بچے پیدا کریں یہ ڈیوٹی کس کی لگائی ہے عورتوں کی اور یہ ایک چھوٹی ڈیوٹی نہیں بہت بڑی ڈیوٹی ہے بچے پیدا کرنا انہیں پالنا انہیں دودھ پلانا چھوٹی عمر میں ان کا خیال رکھنا یہ کام مرد نہیں کر سکتے اس کام کے لیے اللہ تعالی نے عورتوں کو رکھا ہے جن کے دلوں میں اللہ نے بچوں کی محبت ڈال رکھتی ہے ڈار رکھی ہے جن کے دلوں میں اللہ نے رحمت رکھی ہے جو بچوں کو مارنے سے گریز کرتی ہیں کوشش کرتی ہیں کہ مارنا نہ پڑے اگر مردوں کے بس میں یہ بچے ہوں تو شاید کئی مرد پہلے سال میں ہی اپنے بچے کو قتل کر ڈالیں کہ یہ میری نیند خراب کرتا ہے یہ میرے اوپر پیشاب کر دیتا ہے سردیوں میں اس کی وجہ سے بستر گیلا ہو جاتا ہے اٹھنا پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ان نعلوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے میری مائیں بہنیں اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی دی ہے اسی ڈیوٹی پہ رہیں گھر میں رہنا خامد کو سکون دینا تھکا ہارا آیا ہے کئی لوگوں سے لڑ کے آیا ہے کئی لوگوں سے مار کھا کے آیا ہے کئی لوگوں سے بی سی کروا کے آیا ہے آپ فریش ہوں تازہ دم ہوں گھر میں آتے ہی خامت کو سنبھالیں چائے پیش کریں پانی پیش کریں اگر آپ بھی جا پہ جاتی ہیں وہ بھی جا پہ جاتا ہے تو جب وہ آئے گا آپ خود تھکی ہوئی ہوں گی لڑائی ہو جائے گی آپس میں اور اس وجہ سے طلاقیں بڑھ جاتی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کا جاپ کرنا حرام ہے یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا لیکن بنیادی ذمہ داری کیا عورت کی کہ گھر میں رہے بچوں کی تربیت کرے بچوں کو پالے اور خامد کی اطاعت کرے اس کو سکون دے اور کتنی اچھی ڈیوٹی دی اللہ تعالی نے عورتوں کو اب جو عورتیں جاب کر رہی ہیں ان سے آپ بات کریں کیسے تنگ ہوتی ہیں صبح صبح اور اس وجہ سے وہ عورتیں خود بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی پٹائی کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہم نے خود بھی تیار ہونا ہے اپنے کپڑے بھی تبدیل کرنے ہیں شور کو بھی کپڑے دینے ہیں اور ان بچوں کو بھی تیار کرنا ہے کھانا خود بھی کھانا ہے شور کو بھی کھلانا ہے بچوں کو بھی کھلانا ہے گاڑی پہنچ گئی ہے بچے تیار نہیں ہو رہے تو پٹائی کرنا پڑتی ہے کیا بچوں کی اکتلفی نہیں ہو رہی آپ نے تو نعرہ لگا لیا کہ جناب والا ہم نے ترقی کرنی ہے آدی آبادی گھروں میں بیٹھ جائے تو ترقی کیسے کریں گے لیکن آپ نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس وجہ سے سوچ کی وجہ سے مصوم بچوں کو سکون کون دے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے جو بچوں کے لیے قائم ہیں وہ بچوں کو وہ محبت دے سکتے ہیں جو ماں دے, دے سکتی ہے کبھی بھی نہیں تو بہرحال اسی میں خیر ہے جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں ملتی ہے اللہ تعالی کیا کہتے ہیں وقر فی بو تکنہ کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پہلے زمانے کی کفر کے زمانے کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہ نکلو اس سب کے باوجود اگر کوئی بیوہ عورت مجبور ہے جاب کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پردے میں رہ کے اور ایسے ماحول میں جاب کرے جہاں پہ شریعت کی خلاف نہ ہو ایسے ہی کوئی طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ نہیں ہے طلاق یافتہ نہیں ہے اس کا خاون جو ہے کماتا نہیں ہے سست ہے یا معذور ہے یا بیمار ہے تو کوئی بات نہیں کوئی حرض نہیں ہے اس میں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں لکن نہ جہادی وج ملو الحج تم تم لوگوں کے لیے ان یعنی کے مخاطب کون ہیں عورتیں تم لوگوں کے لیے خوبصورت ترین اور عمدہ ترین جہاد ہے اور وہ کیا ہے حج حج المبرور یعنی کہ وہ کیا ہے حج مبرور ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو ایسا حج جو مقبول ہو ایسا حج جو گناہوں وغیرہ سے پاک صاف ہو جناب عائشہ فرماتی ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد باد اس میں تو حد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں حج نہیں چھوڑتی بعد اس کے کہ میں نے یہ فضیلت سنی ہے نبی علی سلط والم سے جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے حج کرنے کو ہی جہاد قرار دے دیا ہے تب سے میں حج نہیں چھوڑتی میری کوشش ہوتی میں ہر سال حج کروں کیا فرماری نظام عائشہ میں حج ترک نہیں کرتی بعد اس کے کہ میں نے یہ سن لیا ان کی یہ فضیلت سن لی کس سے نبی علیہ السلاط سے اس کے بعد حدیث نمبر سات 757۔ ستاون سیون فائیو سیون میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جاگہ دینے والے امام کون ہے امامِ مسلم ان عائشت رضی اللہ عنہ روایت ہے ہماری امام جنابِ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکتر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے اعتبار سے یوم عرفہ سے بڑھ کر ہو یعنی کہ اللہ رب العزت مختلف ایام میں آپ نے کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے کیا دیتے ہیں آزادی دیتے ہیں جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں لیکن جتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کسی اور دن آزاد نہیں کرتے ان کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس دن میں بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں وہ کون سا دن ہے یوم عرفات اور یہ یوم عرفات کس کو ملے گا حج کرنے والے کو یا حج کرنے والے کو ملے گا تو یہ حج کی فضیلت ہوئی نا ان کے جو حج حج کی نیت کر کے احرام کی حالت میں نو تاریخ کو میدانی عرفات میں ہوگا یہ اسی کے لیے فضیلت ہے اگر حج نہ کرنے والا وہاں پہنچ بھی جائے تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے فرمایا مامن یومن کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کو جہنم کی آگ سے یوم عرفات سے بڑھ کر آزاد کرتے ہوں ایسا کوئی دینا نہیں, نہیں, نہیں ہے وہ انحول اور یقیناً وہ قریب ہوتا ہے کون لا. اللہ تعالیٰ کن کے قریب ہوتا ہے ان کے جو میدان عرفات میں حد کی حالت میں موجود ہیں جو میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں جو حاجی میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہوتا ہے قریب ہوتا, ہے. ہوتا ہے اچھا اب میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ بذاتے خود قریب ہوتا ہے لیکن اللہ کیسے قریب ہوتا ہے کیا تفصیلات ہیں کیا کیفیت ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قریب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو کے لیے روا ہے اللہ تعالیٰ ویسے قریب ہوتا ہے ان کے جو میدانی الفاظ میں بطور حاجی موجود ہیں وقوف کیے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ بھی تعویل کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا تعویل کریں گے وہ کریں گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے اللہ خود قریب نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت اور ہمارا کیا ایمان عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بزاتے خود بذات خود اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کے قریب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظیم لوگ ہیں جن کے اللہ قریب ہو رہا ہے جیسے اللہ تعالف فرماتے ہیں سورہ بکرا میں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں اجیب اداوت دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں یعنی کہ دعا کرنے والے جب دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور امام ابن تیمیہ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے یہ صرف ان کو ملتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کے کافروں کے قریب نہیں ہوتا اللہ کن کے قریب ہوتا ہے مومنوں کے نیک بندوں کے جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کین؟ قریب کین؟ کین کے ہوا عرفات, عرفات والوں کے تو فرمایا وہ انہ یقینا اللہ قریب ہوتا ہے سم یوبا ہی بیہم پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کے ذریعے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے سمی با ہی پھر اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتا ہے کن پہ ان حاجیوں پہ جو وقوف کر رہے ہیں میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کن کے سامنے فرشتوں کے سامنے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فیقول تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ما ارادھا اولائی انہوں نے کیا ارادہ کیا ہے یہ اس میدان میں کیا لینے آئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کیا لینے آئے ہیں اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کو رادی کرنے کے لیے آئے ہیں گناہوں کی بخش لینے کے لیے آئے ہیں جنت لینے کے لیے آئے ہیں جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فخر یہ انداز میں کہتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے کیا لینے آئے ہیں تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ ان پہ ان ہادیوں پہ جو حرام کی عادت میں وقوف کر رہے ہیں میدان عرفات میں فرشتوں کے سامنے تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے ہم اس کی بھی کوئی تعویل نہیں کریں گے تو برحال اس عدیز سے شان اور مقام معلوم ہو رہا ہے کن کا ان حجیوں کا جو میدان عرفات میں آتے ہیں اور پتہ چلا کہ میدان عرفات میں آنا کتنی عظیم سعادت ہے جو حالت حرام میں آئے جو حج میں حالت حرام میں آئے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کس دن آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ کیا کرتے ہیں فخر کرتے ہیں آپ دیکھیں اسی بات کو آپ لے لیں کیا یہ غیبی بات نہیں ہے غیبی بات ہے نا اللہ کا قریب ہونا اللہ کا فخر کرنا اللہ کا یہ کلام کرنا یہ تمام چیزیں غیبی ہیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں کن کے ذریعے نبی علی السلام کے ذریعے تو کیا میں اور آپ عالم اور غیب ہو گئے نہیں چند غیبی باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ بھی بتانے سے تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے ہی ہم بھی کہتے ہیں آپ کا علم عطائی ہے دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے لیکن ہم کہتے ہیں عطائی بھی آپ عالم الغیب نہیں ہیں کیونکہ عطائی طور پہ بھی آپ کو وہی غیبی باتیں معلوم ہیں جو اللہ نے بتا دی جو نہیں بتائی وہ معلوم نہیں ہے اسی لیے آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آمد کب آئے گی نشانیاں بتائی ہیں علامات بتائی ہیں لیکن اس کی ڈیٹ یا تاریخ باقاعدہ طور پہ نہیں, نہیں بتائی باب نمبر تین باب المواقد یہ باب کس کے بارے میں ہے مواقع کے بارے میں مواقع جمع ہے کس کی میقات کی میکات اس مقام کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جو نبی علی سات اسلام نے اس لیے مقرر کی ہے تاکہ وہاں سے حج کرنے والا حج کی نیت کر لے عمرہ کرنے والا عمرے کی نیت کر لے تو اس باب میں وہ مقامات بتائے جائیں گے جو حج اور عمرے کی نیت کے لیے کس نے مقرر کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے مقرر کیے ہیں حدیث نمبر سات سو اٹھاون سیون فائیو ایٹ کاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے امام بخارین امام مسلم نے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُہل المدینتی من دليفہ و اہل الشامی من الجحفہ و اہل النعدین من قرن ی الو احلال سے ہے اور اہلال کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا اہلال کا من کیا ہوتا ہے آواز کو مراد یہ ہے کہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا اونچی آواز سے کہنا لبیک کل حجن الا محد حج کے لیے حاضر ہوں اور پھر کہنا لا شریک لبئی تو یہ اونچی اونچی واضح ہے جو آپ تلبیہ پڑھتے ہیں کیا اہلال تو اب فرمایا یُہ الحلالمدینتی مند الخلیفہ مدینہ والے مقام ذوالفہ سے تلبیہ کہیں گے یعنی کہ ہاتھ کی نیت کریں گے ہاتھ کی نیت کہاں سے کریں گے ذوال سے جس کو لوگ بیر بھی کہتے ہیں پاک پاکستان اور انڈیا کے لوگ اور بنگلہ دیش کے افغانستان کے یہ ان ممالک کے لوگ جو ہیں اس کو بیر بھی کہتے ہیں تو فرمایا اہل مدینہ تلبیہ کہیں گے نیت کریں گے کس کی حج عمرے کی کہاں سے ذوال حلیفہ سے تو ذوالفہ سے پہلے پوری حدیث کا ترجمہ کرلوں پھر میں وہ بات بتاؤں گا جو بتانا چاہ رہا تھا وہ اہل الشامی من الجحفہ اور اہل شام وہ نیت کریں گے وہ تلبیہ کہیں گے کہاں سے جوفا سے اور اہل نئی تلبیہ کہیں گے کہاں سے کرن سے یعنی کہ کرن المنازر سے کال عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں کون صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں وہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا أَهْلُ مِن يَلَمْ لَمْ اور یمن والے تلبیہ کہیں گے یلم لم سے یعنی کہ عبد اللہ بن عمر کہنا چاہتے ہیں کہ باقی حدیث تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے یمن والوں کا مکاد جو آپ نے بیان کیا ہے یہ لم لم سے یہ میں نے خود نہیں سنی یہ میں نے دیگر صحابہ کے نام سے سنی ہے اب یہاں پہ آپ نے کتنے مکات بیان کر دیے چار مدینہ والے کہاں سے ذلحلی سے شام والے کہاں سے جوفا سے اور اہل نجد کہاں سے کرنس اہل نجد سے مراد کون لوگ ہیں اہل نجد سے مراد سعودی عرب کا شہر جو ریاض اور اس جانب کے جو لوگ ہیں آگے عراق والے بھی اسی سائڈ پہ ہیں عراق کا کافی سارا حصہ اسی سائڈ پہ ہی ہے تو یہ سو سارا علاقہ ہے یہ کون اہل نجد اور یمن والوں کا مقاد کیا ہو گیا یہ جی لم لم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان ان ممالک کا مقاد کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ صنع نے ان کا مقاد بیان نہیں کیا تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ان کا مکات بیان کر دیا ہے تو ان کا مکات اگر یہ مدینہ سے آتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مکات وہ ہے جو مدینہ والوں کا ہے اور اگر یہ یمن والوں کے مکات کی طرف سے آتے ہیں یہ لم لم مکات بنے گا ان کا تو جس جانب سے آئیں گے اسی جانب کے اعتبار سے ان کا کوئی مکات ہوگا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ وہ اپنے گھر سے نیت کر لیتے ہیں ابھی وہ اپنے ملک میں ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ہندوستان میں ہیں دلی میں ہیں اپنے گھر میں ہیں وہاں سے ہی نیت کر لیتے ہیں جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت ہو جائے گی منعقد ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ بھی فرق بتا دوں کیونکہ کئی لوگ سمجھ نہیں پاتے ایک ہے نیت کہ میں حج کروں گا اس سال ایک ہے نیت کہ میں عمرہ کروں گا اس سال ایک نیت ہوتی ہے کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں تو یہاں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد یہ نیت ہے کہ اب اب میں اس وقت ابھی سے داخل ہو رہا ہوں دل سے یہ نیت ہوگی اور زبان سے آپ تلبیہ پڑھیں گے لبئی اللہ محجن اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں لب اللہ عمرتََ اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں تو اس نیت کی بات ہو رہی ہے تو کئی لوگ یہ نیت اپنے گھر سے کر لیتے ہیں جب کر لیں گے تو منعقد ہو جائے گی اب کیا ہوگا اب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے پتہ چلا آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اب آپ حالت حرام میں رہیں گے فلیٹ آپ کو ملے گی پانچ دن کے بعد چھ دن کے بعد دس دن کے بعد یہ دس دن آپ حالت حرام میں رہیں گے سنت کے خلاف چلیں گے تو یہی کچھ ہوگا نبی علیہ السلام کا طریقہ ترک کر دیں گے تو یہی کچھ ہوگا اللہ کے رسول السلام نے مکات کیوں کر کیے ہیں البتہ جب آپ کا جہاز آپ کی فلیٹ اڑ جائے اب کئی لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز میں فلیٹ میں مجھے نیند آ جائے تو اس قسم کا خوف ہو تو پھر آپ جہاز اڑنے کے بعد نگت کر لیں کوئی بات نہیں بہتر یہی تھا کہ آپ نگت کب کریں جب جہاز میں آپ کو بتایا جائے فلیٹ میں بتایا جائے کہ مکات آپ کا آنے والا ہے بیس منٹ پہلے کیونکہ جہاز تیزی سے گزر جاتا ہے اس لیے مکات آنے سے بیس منٹ پہلے آپ نیت کر لیں لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے نیند وغیرہ آنے کا تو پھر آپ جہاز کے اڑتے ہی نیت کر لیں لیکن جہاز کو اڑنے تو دیں اڑنے سے پہلے کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے ایئرپورٹ پہ کوئی اور مسئلہ بن جائے آپ نہ جا سکیں پھر کیا بنے گا تو یہ مکات بتائے ہیں نبی علی اسلاد اسلام نے اور یمن والوں کا مکاح جو ہے وہ اور دیگر عدیث میں بھی آیا ہے یہ کوئی کچی بات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی حدیث نمبر کون سی ہے سات 759 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا مخالی امام بخاری کا اور امام مسلم کا عنی بن عباس رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کہ نبی علیۃۃ السلام نے مقات بنایا اہل مدینہ کے لیے کس کو ذلحلیفا کو والی اہل شام الجوفا اور اہل شام کے لیے جوفا کو والی اہل نج دن المنازل اور اہل نجد کے لیے کس کو مقدم کر کیا قرن المنازل کو والی اہل یمن یلملم اور یمن والوں کے لیے یلملم لم کو فہن لہنا تو یہ یہ کیا یہ مقامات جو آپ نے بتا دیے ہیں یہ فرمایا لہنّا ان لوگوں کے لیے ہیں کن کے لیے جن کے لیے آپ نے بتایا ہے یعنی کہ یہ لم لم مکات ہے یمن والوں کے لیے اور کرن المنازل اہل نجد کے لیے جوفہ شام والوں کے لیے فرمایا یہ مکات ہیں ان کے لیے وَلِ مَنْ أَتَا عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ اور یہ ان کے لیے بھی مکات ہیں جو ان مقامات پہ آئیں من غیرِ اَهْلِهِنَّ ان کے باشندوں کے علاوہ یعنی کہ انڈیا سے آنے والا جب مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کی مکات کون سی ہے جو مدینہ والوں کی ہے انڈیا سے آنے والا اگر پہلے طائف آتا ہے طائف سے مکہ آئے گا تو اس کی مکات وہ ہے جو طائف والوں کی ہے انڈیا سے آنے والا اگر پہلے ریاض آتا ہے تو اس کی مکات وہی ہے جو ریاض والوں کی ہے فرمایا لمن کا نید الحجب العمرا یہ ان لوگوں کے لیے یہ ان اس کے لیے ہے جو حاج عمرہ کرنا چاہتا ہو مطلب یہاں ان مقامات سے احرام باندھنا نیت کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے جو حاج عمرہ کرنا چاہتا ہے یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں یعنی کہ اردو سپیکنگ لوگ جب آتے ہیں مکہ مدینہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ مکہ جائیں تو عمرہ کرنا ضروری ہے عمرے کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مقامات جو ہیں جو احرام باندھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو حاج عمرہ کرنا چاہتے ہیں جو ہج عمرہ نہیں کرنا چاہتا ویسے مکہ جانا چاہتا چلا جائے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے کوئی دام نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فمن کا ند نہ فم و من جو ان مقامات کے اندر کی جانب ہیں جو مکات آپ نے بتا دیے جو ان مقامات کے بعد رہتے ہیں مکہ کی طرف جب آپ جا رہے ہوں تو ان مقامات کے اندر رہتے ہیں فمن کان ادو ہونا تو جو ان مقامات کے اندر رہتے ہیں فم تو اس کے تلبیہ پڑھنے کی جگہ اس کی نیت کرنے کی جگہ کہاں سے ہوگی من منحل اس کے گھر سے ہوگی جو مدینہ کی بجائے ذالحلیفہ کے بعد پانچ کلومیٹر کے بعد دس کلومیٹر کے بعد کسی جگہ پہ رہتا ہے تو اپنے گھر سے ہی کیا کرے گا تلبیہ پڑے گا اور عمر اور حج کی نیت کرے گا وقدا کا حتّہ اہل و مکہ تہ النا اور اسی طرح یہاں تک کہ اہل مکہ یُہ وہ تلبیہ کہاں سے پڑیں گے منہا مکہ سے یعنی کہ مکہ والے جب حد کی نیت کریں گے کہاں سے کریں گے مکہ سے کریں گے البتہ عمرے کی نیت وہ مکہ سے نہیں کریں گے بلکہ مکہ کی حدود حرم سے باہر نکل کر وہاں سے کریں گے اور یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی جناب عیشہ رضی اللہ علیہ نے جب آپ کے ساتھ مل کے حد کیا اور حیض وجہ سے ان کا عمرہ رہ گیا جس کی نیت کر کے مدینہ سے آئی تھی تلبیہ پڑھتے ہوئے آئی تھی مکہ میں پہنچی تو حیض آ گیا عمرہ نہ کر سکیں سے حد شروع ہو گیا حج کر لیا اور حد کے دوران وہ پاک بھی ہو گئی حد کا طباف بھی کر لیا صفا مروا کی صحیح بھی کر لی لیکن وہ جو مستقل عمرہ کرنا چاہ رہی تھی وہ رہ گیا وہ پریشان تھیں رو رہی تھیں تو آپ نے ان کو عمرہ کروایا کہاں سے تنیم سے کہاں بھیجا ان کو جبکہ نبی علیہ السوات والسلام اور آپ کے ساتھی صحابہ کے نام مدینہ واپس آنا چاہتی ہیں الودائی طواف رہ گیا ہے وہ کر کے مدینہ واپس آنا چاہتی ہیں اور ان کو انتظار اب کس کا ہے کہ جناب ایسا کا عمرہ مکمل ہو ان حالات میں آپ کا ان کو باہر بھیجنا تنیم بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ والے جب عمرہ کرنا چاہیں وہ دودھ حرم سے باہر جائیں اگر ادھر سے عمرہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو ان حالات میں جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ جناب ایشا کو اتنی دور نہ بھیجتے تو اس لیے مکہ والے جب عمرہ کریں گے حدود حرم سے باہر نکلیں گے تنیم یا کوئی بھی اور جانب میدان الفات کی طرف چلے جائیں کیونکہ میدانی الفات بھی حدود حرم سے باہر ہے اور حج وہ اس کی نیت مکہ سے ہی کریں گے تو فرمایا وقدا کہ اسی طرح حت تہ مکہ تا یو یہاں تک اہل مکہ یوں نہ طلبیہ پڑھیں گے نیت کریں گے منہا اس سے کس سے مکہ سے وفی فی روایت علی مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم کہ یہ جو مکات ہیں یہ جو مقامات میں نے بتائے ہیں یہ ان کے لیے ہیں کن کے لیے جن کے میں نے جن کے لیے میں نے بتائے ہیں تو ابھی ایک اور ادیث رہ گئی تھی جس کا تعلق مکات کے موضوع سے ہے لیکن آپ لوگوں کا وقت ہو چکا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ کافی ٹائم دیا ہے میں مزید آپ کو ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے آپ اپنا قیمتی ترین ڈیڑھ گھنٹہ دیتے ہیں اور یہ بڑی یعنی کہ عمدہ بات ہے یقیناً اس وجہ سے اللہ آپ کے اوپر رادی ہوگا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رادی ہو اللہ آپ کے وقت میں آپ لوگوں کی اولاد میں آپ لوگوں کے رزق میں برکتیں ڈالے علم میں برکتیں ڈالے اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایسے ہی ہمیں قرآن پڑھنے کی عادیث پڑھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ کرے روز بروز ہمارا ایمان بڑھے نہ کہ کم ہو وہ ساتھی جو دروس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر اسے یوٹیوب وغیرہ پہ شیئر کرتے ہیں اور دیگر معاملات دیکھتے ہیں اور ہمارے شیخ شمس الزمان آفیتہ اللہ ان سب کی محنت اللہ قبول فرمائے و آخرد عوانہ ان الحمد رب